یا بنی اسرو نعمتی اللّی عنام تو علیہم و عنی فضل تو صدق الله عظیم حمد و ثنا لائق اللہ وحدہ لا شریق کی ذاتِ اقدس ہے اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر عزیز بہنوں سبق شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں کہنا چاہتی ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا والا قد یسرن القرآن ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا قرآن پڑھنا پڑھانا قرآن سیکھنا سکھانا سمجھنا یہ مشکل نہیں ہے قرآن بہت ہی آسان ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ بے حد بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں جو آج کے اس دور پرفتن میں قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں آج کے دور میں ہر بندے کو دنیا کی پڑھی ہوئی ہے وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو قرآن کے لیے وقت نکالتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خی رکمن تالم القرآن تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے تو جب بھی آپ قرآن پاک سیکھیں قرآن پاک کا علم حاصل کریں تو کوشش کریں کہ آگے ضرور پلائیں خود لوگوں تک قرآن پاک کا پیغام پہنچائیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کلاس شروع کی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اچھے سے قرآن کے مطالب کو سمجھ سکیں ہم جان سکیں کہ ہمارا مالک ہمارا خالق ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور قرآن پاک کا علم حاصل کرنا ہم پہ بہت ضروری ہے جب تک ہم قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑیں گے ہم کیسے جان سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے اور ایک بات ترجمہ دل قرآن کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ اکثر ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ کیا جائے کئی بہنیں ایسی ہیں جو پوری پوری آیت کا ترجمہ پوری آیت پڑھتی ہیں پھر پورا ترجمہ کر دیتی ہیں اور سنا دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس طرح آسانی محسوس ہوتی ہے لیکن یاد رکھیے گا یہ رٹے والی بات ہو جاتی ہے ایسے آپ وقتی طور پہ قرآن پاک کا ترجمہ تو یاد کر لیتی ہیں قرآن پاک کی آیت کو سمجھ لیتی ہیں لیکن بعد میں آپ اسے یاد نہیں رکھ پاتی اس لیے کوشش یہی کریں کہ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ سیکھیں اور ساتھ ساتھ قرآن اس طریقے سے اس کا لفظی ترجمہ کریں کہ آپ قرآن کے معنی کو بھی سمجھ سکیں جب آپ قرآن پاک کا لفظی ترجمہ کرنا شروع کریں گی تو یقین جانیں چند دن آپ کے لیے مشکل ہوں گے بہت تھوڑے سے دن آپ کے لیے مشکل ہوں گے آپ میں آپ کو محنت کرنا پڑے گی چند دن بس پھر اس کے بعد ایک سارا دو سارے جب آپ کے ہو جائیں گے تو آپ نے غور کیا ہوگا ناظرہ پڑھتے ہوئے کہ قرآن پاک میں ایک ایک لفظ کتنی کتنی دفعہ آیا ہے تو اگر آپ ترجمہ القرآن یہ آپ لفظی ترجمہ قرآن پاک کا کریں گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیچھے آپ جس لفظ کا ترجمہ کر چکی ہیں جب وہ آگے وہی لفظ آئے گا تو اس لفظ کے آتے ہی آپ کے ذہن میں فوراً اس کا ترجمہ آ جائے گا اور آپ کو آگے جا کے محنت نہیں کرنی پڑے گی اور یہ بھی بات ہے کہ آپ آڈیو جو بھی بیچی جاتی ہے اسے لازمی سنا کریں ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہر بندہ مصروف ہے اس لیے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی آڈیو ترجمت القرآن یا تفسیر القرآن کے حوالے سے سینڈ کی جائے وہ بہت بہت ہی مختصر ہو زیادہ لمبی نہ ہو اور مختصر وقت میں اس میں بہت کچھ بتا دیا جائے آئیے ترجمہ تلقرآن کی طرف آتے ہیں اللہ تعالیٰ صورت البارہ میں فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل بنی عربی میں بنا عمارت کو کہتے ہیں اور بیٹے کو ابن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی باپ کی عمارت ہوتا ہے اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ سلاط وسلام کا لقب ہے اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ حضرت یاقوب علیہ سلاط وسلام کی اولاد سے جو نسل آگے بڑھی انہیں بنی اسرائیل کہا جانے لگا اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے بہت زیادہ نعمتیں کی بہت زیادہ اللہ کے احسان ہیں بنی اسرائیل پر کہیں ان کے لیے پکا پکایا کھانا آ رہا ہے کہیں ان کے لیے دریاؤں میں راستے بنا دیے پھر اون کو غرق کر کے ان کو وارث بنا دیا اور بھی بہت زیادہ نعمتیں ہیں آپ انشاءاللہ قرآن پاک میں پڑھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کس کس طرح کے انعامات فرمائے اور اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو کہ میں نے تم پر انعام بھی کیے اور تمہیں فضیلت بھی دی فضیلت کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں تقریباً چار ہزار پیغمبر آئے اب دیکھیں کسی خاندان میں کوئی حافظ ہو یا عالم ہو لوگ کہتے ہیں بڑا وہ بڑا خوش قسمت خاندان ہے کہ اس خاندان میں حافظ موجود ہے عالم موجود ہے عالم حافظ یہ تو دور کی بات ہے بنی اسرائیل کی فضیلت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چار ہزار پیغمبر دیے اسی خاندان کے اسی نسل کے چار ہزار پیغمبر اور پھر انہی پیغمبروں کو کسی کو تورات ملی کسی کو انجیل کسی کو زبور اور کسی کو صحیفے ملے اور کچھ پیغمبر بنی اسرائیل میں ایسے بھی گزرے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات پر بھی بادشاہت عطا فرمائی اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل یا اے جب کسی کو اپنی طرف مخاطب کرنا ہو کسی کو آواز دینی ہو کسی کو بلانا ہو عربی میں وہاں یا بولا جاتا ہے جیسے میں نے احمد کو آواز دینی ہے میں کہوں یا احمد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت اللّی وہ جو انعام میں نے انعام کی علیکم کم تم پر و انی اور یقینا میں نے فضلتکم فضیلت دی تمہیں اللعالمی تمام جہانوں پر صدق اللہ العظیم